الگیناجر جہدی اللہ, يرجون رحمت اللہ غفور یقیناً وہی لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں بڑا لطیف طنز ہے ان پر جا رہے ہیں حرام کے راستے پر اللہ اللہ رحمت فرمائے گا اللہ رحمت نہیں فرماتا اللہ کی رحمت کا مستحق بننا پڑتا ہے اللہ کی رحمت کا مستحق وہی ہے ان لذینہ آمن لذینہ حاجر جاہدو کی زمین اللہ يرجون رحمت اللہ وہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے وہ امید کرے تو ان کی امید بجائے وہ اللہ غفور الرحیم اور یقیناً اللہ تعالی غفور الرحیم کے یا سلولہ کا دل خمر اب دیکھیے یہاں سے شریعت کا جو بلو پرنٹ اب تیار ہونا شروع ہوا کچھ احکام پہلے آ چکے اور کچھ احکام اب آ رہے ہیں تو بیچ بیچ میں یہ لڑیاں جو ہیں کٹی ہوئی ہیں یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب اور جوئے کے بارے میں کلفی حما اسمن کبیربی ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بہت بڑے گناہ کی پہلو ہے اور منافع علی اللہ اور لوگوں کے لیے کچھ منفا کے بھی ہیں وہ اسم و ہما اکبر و اور ان کا جو گناہ کا پہلو ہے وہ نفا کے پہلو سے بڑا ہے بس یعنی اشارہ کر دیا کہ چھوڑ دو اس کو اب تمہاری اقل سلیم کے حوالے معاملہ ہے حقیقت تم پر کھول دی گئی یہ ابتدائی حکم ہے لیکن حکم کے پیرائے میں نہیں بس یہ ہے کہ کچھ فائدے بھی ہیں وہ تو ہے میں سے غرض سات ہے کچھ روسیات کو ایک گنا بےخوی مجھے دن رات چاہیے اور میں قدے کہ راہ سے ہو کر گزر گیا ورنہ سفر حیات کا بے حد طویل تھا یہ حکمت سمجھ لیجئے کہ جوئے میں اور میسر میں کیا چیز مشترک ہے کہ دونوں کو جمع کیا گیا شراب میں بھی انسان حقائق سے اپنے آپ کو منقطع کرتا ہے اور محنت سے جی چراتا ہے مواضح کرنے کو تیار نہیں فیس کرنے کو تیار نہیں ہے بیٹر فیس آف لائف کو تو میں ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے اور جو ابھی محنت کی نفی ہے چانس داؤ لگاؤ ایک ہے محنت سے ایک آدمی کما رہا ہے مشقت کر رہا ہے کھوکھا ہے یا کوئی چھاوڑی لے کے جا رہا ہے یا کچھ اور کاڑی چلا رہا ہے وہ اپنی کوئی کمائی کر رہا ہے اور ایک داؤ لگاؤ داؤ سے کمانا چانس پر کمانا یہ بھی محنت کی نفی ہے تو یہ دونوں کے اندر اصل میں علت ایک ہی ہے یا سلون اکان الخمر و میسر کوئی وہی سلور کا قُلِ فکون اور یہ پوچھتے کتنا خرچ کرے انفکو انفکو انفکو انفکو فی سبیل اللہ ولاکو یہ عید کا کل پڑ چکے ہیں اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈھونکو کتنا خرچ کریں کچھ ہمیں مقدار بھی بتا دی جائے فرمایا کولن آف جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے اللہ یہ بھی نہیں کرتا کہ اپنی ضرورتوں کو بھی تم پیچھے ڈال دو نہیں ضرورتیں اپنی پوری کرو پھر جو اب تمہارے پاس ہے اب یہ سمجھیے کہ جو ایک کمسٹ فلسفی ہے اس میں بھی ایک اصطلاح سرپلس ویلیو ایک سرپلس ویلیو یہ ہے اف جو تمہاری ضروریات سے جائز زائد ہے یہ سرپلس ویلیو ہے یہ اللہ کی راہ میں اس کو بچا کر رکھنا جو ہے اللہ پر آپ بے اعتمادی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کل نہیں دے گا مجھے میں بچا کے رکھوں یہ سلونا کا بعض عالم فقور کر اللہ لیکن اس میں یہ ہے کہ ضرورتیں کتنی ہیں کیا ہے اس کا کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا یہ ہے باطنی روح جس کے اندر اللہ کی محبت اور آخرت کا ایمان بڑھتا جائے گا وہ اتنا ہی اپنی بیلٹ ٹائٹ کرے گا اپنی ضرورتیں کم کرے گا اپنے معیار زندگی کو پست کرے گا اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے گا یہ اصول یہ ہے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ جو میری ضرورت سے زائد ہے اسے میں ریٹین نہ کروں اسے میں اس انفاق پر پورے دو رکوع آگے آنے والے سورہ سر وبارکب قدال کا اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم تفکر کرو غور کرو پھر دنیا وال تمہارا یہ غور دنیا کے بارے میں بھی ہونا چاہیے آخرت کے بارے میں دنیا میں بھی اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا نہ کھاؤ نہ پیو چلے کشی کرو چلے جاؤ جنگلوں میں اسلام متمدن زندگی کی تعلیم دیتا ہے گھر گھرستی ہے شادی کرو بیوی بچوں والے رہو ان کے بھی حقوق کو ادا کرو ان کا بھی پیٹ تمہیں پالنا ہے تو تفکر سے دنیا والا آخرہ آخر کے لیے لیکن یہ کہ اس میں ریشو پروپورشن رہنی چاہیے دنیا کی کتنی قدر و قیمت ہے آخرت کی کتنی قدر و قیمت ہے اس کو جان لو اسی کے حساب سے ایلوکیشن اگر نہیں ہے تو پھر یہ کہ سینس پروپورشن اگر غلط ہو گیا تو کیا بات کہ ہر چیز تل ہو جائے گی ایک دوا کے گسے میں کوئی چیز تھی کوئی کم تھی آپ نے جو کم تھی اسے زیادہ کر دیا جو ذائق تھی کم کر دیا تو اب ہو سکتا ہے کہ نسخہ استفا نہ رہے نسخہ ہلاکت بن جائے وہ سلور اکالی اور یہ آپ سے پوچھ رہے یتیموں کے بارے میں قُلْ لہم خیر عدبین سے کہہ دیجئے ان کے لیے ان کی مسلحت کو پیش نظر رکھنا یہ ہے کہ جو بہتر ہے, دیکھی ہے بھلائی ہے اصل میں سر بلیسرائی کی آیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے تھی ولا تکرم مالویتی مال یتیم کے قریب تک نہ پھٹکو یعنی گٹمٹ کر لو گے اپنے اموال میں اس میں سے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی مال تمہارے پیٹ میں چلا جائے ہانڈی مشترک ہے اب اس میں ظاہر بات ہے یتیم نے بھی کھانا ہے تم نے بھی کھانا ہے اچھی اچھی بوٹیاں تم نے کھا لی ہیں اور یتیم کے لیے جو ہے خرچہ تو پورا ڈال دیا لیکن یہ کہ اس کے لیے بیچارے کے لیے سچڑے چھوڑ دی تو یہ چیز روکنے کے لیے کہا گیا تھا مکی صورتوں میں ولا تک مال یتیم اللہ بل آسم اب صحابہ کے لیے تو یہ چیزیں ایسی تھیں کہ اشارہ ذرا سا ہو گیا اور انہوں نے اس پر عمل کیا انہوں نے ہڈیاں علیحدہ کر دی تاکہ ان کا خرچہ بالکل علیحدہ رہے اب اس میں تکلیف ہو رہی تھی ایک گھر کے اندر ہی ایک یتیم ہے اس کا خرچہ اس کے مال میں سے نکالا جا رہا ہے فرمایا کہ یہ مقصد نہیں تھا مقصد یہ تھا کہ تم ان کے مال ہڑپ نہ کر جاؤ کوئی ون اسلح لحوک ہے ان کے لیے اسلحہ کرنا بھلائی کا ہے بن تو خالم فیخوان اگر تم اپنے ساتھ ان کو ملائے رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہیں اللہ مفصد مسلح ہے اللہ جانتا ہے مفسد کو بھی مسلح کو بھی وہ جانتا ہے کہ یہ آدمی گڑبڑ کر رہا ہے یہ ہنڈیا علیحدہ کر کے بھی گڑبڑ کر سکتا ہے اور یہ وہ شخص ہے جو مشترک کر کے بھی حق پر رہ سکتا ہے ولہ اللہ کا اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سختی میں ڈالے ہی رکھتا تم پر مشقت جو ہے یہ کیے رکھتا ان اللہ عزی الحکیم اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے ایک طرف وہ سختی بھی کرتا ہے زبردست ہے لیکن وہ اس کے ہر حکم کے اندر حکمت بھی ہے اور جہاں حکمت نرمی کی متقاضی ہوتی ہے وہاں وہ رعایت بھی دیتا ہے مشرقات اور مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے مشرق آجمد کم ایک مومنہ ہو وہ بہتر ہے ایک مشرکہ سے خواب آزاد عورت ہو وجمت کم اور مزید یہ کہ وہ تمہیں اچھی بھی لگتی ہو ولا تم کے اور نہ بکار میں دو اپنی عورتوں کو اپنی بیٹیوں کو مشرکوں کے حقام جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے والا ابدم مومن خیر ام مشرقین والا واجب مسلمان اگر غلام ہے تو وہ بھی بہتر سمجھو مشرک سے جو آزاد ہے اور وہ تمہیں پسند بھی ہے مالدار بھی ہے یا اور بھی ہے اس کے اندر دوسرے پہلو بھی ہیں وہ لائق یا دیکھو وہ جو ہے وہ پکار رہے ہیں آپ کی طرف بلا رہے ہیں تمہیں بھی لے جائیں گے تمہاری اولاد کو بھی لے جائیں گے الْجَنَّتِ اللہ جنت والی اللہ کو بلا رہا ہے جنت کی طرف اور بقصرت کی طرف اپنے حکم سے لمباس تگت کرون اور اللہ اپنی آیات واضح کر رہا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت اغذ کرے وہ یسلقی اور وہ عورتوں کے ایام ماہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں کُل ہو اعظم کہہ دین وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے فاطل النساف المحیث حیض حالت میں اگر تمہاری بیویاں ہوں تو ان سے علیحدہ رہو مکاربت نہ کرو غلہ تک رمو ان اور ان سے مکاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں فیضات اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں فاتو ہر حیض وبا رقم اللہ تو اب ان کی طرف جاؤ جو بھی تمہیں تعلق قائم کرنا ہے کرو جہاں سے کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا اللہ نے حکم دیا ہے یہ اللہ کا حکم کیا ہے یہ امر تبیل ہر انسان جانتا ہے ہر حمان کو معلوم ہے وہ تری شہ ہے لیکن یہ کہ اب عورتوں کے ساتھ بھی اگر انسان جو ہے وہ لبات کا فیل شروع کر دے قوم عمل لوٹ تو ظاہر بات ہے کہ عمل قوم لوٹ تو وہ وہ چیز جو ہے غلط ہے وہ حرام ہے یہ تو اللہ تعالی نے جو بھی تمہاری فطرت میں دالا ہے راستہ وہ در حقیقت میں تو رکب اللہ ان اللہ اب البت و تحریرین یقیناً اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے ان ناپاک چیزوں سے دور رہنے میں نسا حکم ہر تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیوں کے مانند ہیں جیسے کھیت میں بوتے ہو فصل کاٹتے ہو بیویوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرتا ہے فاتو ہر سکم انا تو جو بھی کھیتی والی جگہ ہے ادھر تم جاؤ جدھر سے جاؤ اس میں یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہ دہانی طرف سے پانی طرف سے جدھر سے بھی ہو لیکن ہو وہ فرض کے اندر وہ وقد کے اندر معاملہ نہ ہو فاتو ہر سکم انا شیت اور اپنے آگے کے لیے سامان کرو یعنی اپنی اولاد انسان جو ہے بڑھاپے کے لیے اس کا ایسٹ بنتی ہے اس کی اولاد آج تو دنیا اولاد سے بھاگتی ہے لیکن ایک زمانے میں تو اولاد جو ہے وہ آسائے پیری شمار ہوتی تھی وہ کردم ولی الخصم و تق اللہ اور اللہ کا تقوع اختیار کرو ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو حکم شریعت کا گا بار بار تکرار کے ساتھ جو ہے اس میں تو تقوا کا ذکر بار بار آئے گا کہ ایک قانون ہے اس کی قانونیت ہے ایک ہے تکوا قانون کی لاکھ پیروی کی جا رہی تکوا نہ ہو تو وہ قانون جو ہے وہ مذاق بن جائے گا تماشا بن جائے گا اس کے بعض مثالیں آئیں گی ابھی وَتَّقُوا تک اللہ عالم الکم اور اللہ کا تخوا اختیار کرو اور جان لو تمہیں اسے مل کر رہنا ہے حاضر ہونا ہے اس کے جناب میں وہ بشری <الْمُومِنِين> اور اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجیے ولا تجال اللہ عربک ایک اور حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ تختہ مشق نہ بنا لو اپنی قسموں کے لیے قسم کھا بیٹھا میں تو اللہ کی قسم کھا بیٹھا ہوں اب یہ قسم کھا بیٹھا ہے اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا چاہے وہ نیکی کا کام تھا کسی وقت غصے میں آدمی آ کر قسم کھا بیٹھتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے بھی قسم کھا لی تھی مستح ان کا ایک ایسا تھا مسلمان غریب تھے, جس کی وہ مدد کیا کرتے تھے لیکن مستح جب حضرت عائشہ پر تحمت میں ملوث ہو گیا تو حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی کہ یہ بدبخت جس کی میں سرپرستی کرتا رہا یہ بھی میری بیٹی پر تہمت لگانے میں شامل ہوگی اب میں اس کی کبھی مدد نہیں کروں گا یہ سورہ نور میں آئے گا ان سے کہا گیا نہیں ایسا نہ کرو تم اپنے نیکی کے دروازے کو کیوں بند کرتے ہو قسم کھا لی قسم کو کھول دو کبھارا دو ولا تجرال اللہ عربان ہوں تب تکو نیکی کا کام کرنے سے تکوا کے کام سے رکنے کے لیے قسم کھا لینا تصرحو بین الناس اور اس سے کہ لوگوں کے ماں بین مصالحت کرو اب آپ نے کسی دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا تھا مصالحت کی کوشش کی آپ کی بات نہیں مانی گئی اب اللہ کی قسم ہے اب میں آپ کے معاملے میں دخل نہیں دوں گا اب میں تو قسم کھا بیٹھا نہیں بھائی اسلح البین الناس جو ہے اسلح ذات البین یہ کرتے رہو اور ایسی قسم کھائی ہے اس کا اللہ سمی العلیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے لا آخر لنگ لتی ہے مانے اللہ تعالیٰ معافضہ نہیں کرے گا تم سے جو تم بغیر مقصد کے بغیر عزم و ارادے کے قسم کھا بیٹھتے ہو یہ عربوں کا رواج ہے و اللہ کے بغیر ان کا کوئی جملہ شروع ہی نہیں ہوتا تو یہ در حقیقت قسم کھانے کا ان کی اس وقت دیت نہیں ہوتی بلکہ یہ ان کا ایک جس کو ہم کہتے ہیں تقیہ کلام ہے ان کا ایک اسلوب ہے گفتگو کا ولہ ہے بلّہ ہے تو اس پر معافضہ نہیں ہے غلطی یوااں سے قسمت کو ہاں جو تم نے ارادہ کر کے تمہارے دلی ارادے کے ساتھ جو تم نے قسم کھائی ہے پھر اس پر مواقع ہوگا اسے توڑو گے اس کا ایک کفارہ ہے وہ بعد میں آئے گا وہ کفارہ جو ہے وہ پھر سورہ معاہدہ کے اندر آ جائے گا میں نے ارض کیا تھا کہ یہ اصل میں سورہ بقرہ میں بلو پرنٹ آ رہا ہے شریعت اسلامی کا اور اس کے جو اصل چیزیں ہیں وہ پوری تکمیلی احکام وہ پھر آخر میں آئیں گے کچھ سورائے نصاب ہے کچھ سورہ سورا واللہ غفور حلیم اللہ غفور ہے بخشے والا ہے اور حلیم ہے فوراً نہیں پکڑتا فوراً سزا نہیں دیتا محلت دیتا ہے کہ اسلحہ کر لو للہ اور بات یا شور اب یہ بھی ایک قسم کھا لی جاتی تھی کہ کسی وقت کسی مرد نے کسی شوہر نے قسم کھا لی اب میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا ناراض ہو گئے غصہ آ گیا میں تمہارے کوئی تعلق نہیں رکھ یہ ایلا کہلاتا تھا حضور نے بھی فرمایا تھا اپنی ازواج متحرات سے جب انہوں نے کچھ زیادہ کا مطالبہ کیا تھا کہ اب عام مسلمانوں کے یہاں بھی خوشحالی آ ہے تو اب ہمارے اوپر یہ سختی کیوں ہے ہمارا بھی جو نفقات ہمارا جو خرچ ہے وہ دائرہ بڑھائے جائیں اس پر حضور نے تو ایلا کیا اس کا ذکر ہے وہ بعد میں آئے گا لیکن وہاں عام طور پر لوگ قسم کھا کے بیٹھ جاتے تھے اب قسم کھا لیے بھی رہے کیا کرے قسم کھا کے اب بیوی بی کے پاس کیسے جائیں اب وہ بیوی بی معلق ہے نہ وہ شادی شداؤں میں ہے اور نہ وہ علیحدہ ہے آزاد ہے نل لگی نہ بات یا شور چار مہینے کے لیے تو وہ انتظار کیا جا سکتا ہے فا اس دوران میں اگر وہ لوٹے اپنی قسم کو ختم کرے اور رجوع کر لے تعلق کے غیروں قائم کرے فعن اللہ غفور الرحیم تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے بائن اعظم الطلاق اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر چکے ہوں کہ واقعی تن اب ان سے سیپریشن ہی ہے فعین اللہ سمی الرحیم تو اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے یعنی یہ کہ چار مہینے سے زیادہ معلق نہ رکھو کسی کو یا ادھر یا ادھر یا, ادھر یا فیصلہ کرو اور اسے فارغ کرو اور یا پھر یہ کہ اپنی وہ قسم ختم کرو اور اس کا جو بھی کفارہ ہے وہ ادا کرو اسی پر غالباً قیاس کیا تھا بلکہ ساتھ ہی سیرت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت حفصہ سے پوچھ بھی لیا تھا حالانکہ دیکھیے کہ باپ اور بیٹی کا معاملہ ہو رہا ہے اور باپ بیٹی سے سوال کر رہا ہے دین کے معاملے میں حیا اور شرم کی بات نہیں ہوتی ان لاحی جب ابا مسلم ماں باقی معاف ہو تو یہ کہ جو لوگ جہاد پر جاتے تھے کچھ سال سال بھر گھر واپس نہیں آ رہا اب ایک طرف تو ان پر مشقت ہے وہ بیویوں سے دور ہیں اہل و عیال سے دور ہیں ادھر عورتیں جو ہیں وہ بنگلہ شوہروں کے وقت گزار رہی ہیں تو پوچھا کہ کتنا عرصہ تم سمجھتی ہو کہ ایک عورت اپنی عزمت اور عفت کو سنبھال کر اپنے شوہر کا انتظار کر سکتی ہے تو حضرت حفصانے کا چار ماہ اب میں سمجھتا ہوں شاید انہوں نے اسی پر کہا ہو کہ یہ معلق رکھنے کا حکم بھی قرآن مجید میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کی مہلت چار مہینے ہے بل متعلقات کرم بس نبی الفسن صلاستا کروں اور جنہیں طلاق دے دی جائے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے جیوں کو روکے رکھیں تین حیض تک یہ عدت ہے طلاق کے بعد تین مہینے کی عدت ہے اس عدت میں یا تو شوہر رجوع کر لے گا اگر ایک یا دو طلاقیں ہیں تیسری طلاق ہوں گے تو رجوع کا حق نہیں ہے وہ بعد میں بات آ جائے گی اور اسی میں چاہے تو اس کے بعد جب مدت ختم ہو جائے گی تو پھر اب شوہر کا حق ختم ہو جائے گا اب وہ آزاد ہوگی لیکن اس مدت کے اندر وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی اور ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپا لے جو کچھ کہ اللہ نے پیدا کر دیا ہو ان کے ارحم میں اگر حمل ٹھہر گیا ہے اور بیوی کو ڈر ہے کہ اب یہ شوہر تو طلاق دے دے گا وہ اپنا حمل چھپا رہی ہے تاکہ پتہ ہی نہ چلے اس کو کیونکہ وہ چاہے گی کہ بچہ میرے پاس رہے بچہ بچی جو بھی ہو ظاہر بات ہے کہ بچہ اور بچی جو ہے وہ ماں کے لیے تو جگر گوشہ ہے اس کے جسم کا ٹکڑا ہے اس کے جسم کا لوسڑا ہے تو وہ چھپانے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ بہت جھگڑا ہی نہ اٹھے ولا یہ لہنا یک تمنا ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائے ماں خلق اللہ مہندنا جو کچھ کے پیدا کر دیا ہے اللہ نے ان کے رحموں میں ان اگر وہ فل ایمان رکھنے والی ہے اللہ پر اور یوم آخر پر نہ ببول ہن نہ احق رد ہی نہ فیضا لے کہ یہ جو عدت کی مدت ہے اس میں ان کے شوہروں کو حق حاصل ہے زیادہ حقدار ہے کہ انہیں لوٹا لے رجو رجوع کیا جا سکتا ہے عدت کے اندر اندر لیکن تیسری طلاق کے بعد نہیں پہلی طلاق دوسری طلاق اس کے بعد دونوں میں جو عدت ہوگی اس میں رجوع کر سکتا ہے شوہر اس کا اختیار ہے بیوی کو نا کہنے کا اختیار نہیں ہے کیا تم طلاق دے چکے ہو اب میں تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہوں اس کا اسے حق نہیں ہے اسے پھر وہ مرد کا جو حق ہے وہ بہولت احب کو وہ زیادہ حقدار ہے کہ انہیں لوٹا لے فیز آ اس مدت کے اندر اندر ان اراد اصلاحا اگر وہ واقع اصلاح ہی چاہتے ہیں لہن بسم الرجی علیہ معروف اور ان کے لیے حقوق ہیں جو کہ مناسبت سے ہیں ان کی ذمہ داریوں کے وہال درجہ اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت کا ایک درجہ فضیلت کا ایک درجہ حقوق کا حاصل ہے اللہ عزید الحکیم اور اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے یہ آج اصل میں اس زمانے میں بہت ہی سمت ہوئی ہے اور بعض مترجمین نے بھی ترجمہ غلط کیا ہے یعنی اس کا یہ ترجمہ کرنا لہنا مستقلزی علیہ ہندا ان کے بھی حقوق مردوں پر ویسے ہی ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان پر تو یہ تو مساوات ہو گئی اور غساوات جو اسلامی شریعت میں مرد اور عورت کے درمیان شعر اور ڈیوی کے درمیان نہیں ہے براد کیا ہے لام اور آلہ کا جو استعمال ہوتا عربی میں لام کسی کے حق کے لیے اور اعلیٰ کسی کی ذمہ داری کے لیے لہنا ان کے لیے حقوق ہیں مسم الدی النا جیسے کہ ان پر ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالی نے جیسے ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے ویسے حقوق اس کو دیے ہیں جیسی ذمے داری عورت پر ڈالی ہے اس کی مناسبت سے کورسپونڈنگ پروپورشنٹ جو ہے اس کو بھی حق دے دیئے ہیں اور اس بات کو کھول دیا مساوات کہاں سے آئے گی جب کہہ دیا بلو جانے والے ہند درجہ اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے فوقیت کا درجہ حاصل ہے وہ عزیز الحکیم اب یہ تمہیں پسند ہو تب بھی اور نا پسند ہو تب بھی اللہ تعالی عزیز ہے حکیم ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور وہ زبردست ہے جو چاہے حکم دے اور حکیم ہے حکمت والا ہے اس کا حکم حکمت پر مبنی ہے بارک اللہ علی قرآن رضیم و نفاانی میاں کمبلایا کہ الحکیم